بسم الله والكفاء والصلاة والسلام والصلاة والسلام على فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك كان محذورا من تو باللہ صدق اللہ مولانا وصدق النبی ان ہد مولا نلازی مد کر سلو نال منو آل ہی و سل موت یا رسول اللہ والاب سید یا حبیب اللہ اسلام وسلام علیک سیدی خاتمن والا صحاب یا مکین قلوب المؤمنین زیادہ نشین حضرات زائرین السلام علیکم آستانہ آلیا اویسیا چک پروکا اندر ناچیز پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہے وقت انتہائی تھوڑا ہے اس تھوڑے وقت درد اندر شا اللہ العزیز شاند قیمتی گلہ جناب دے گوش گزار کرانگا عنوان خوف حق تعالی یا دوسرے لفظ اذاب الہی کا خوف کیونکہ خوف خدا بندی انسان اصلاح دا مڈ اور خوف ختم ہونا یعنی بے خوفی انسان دے فساد دی جڑ خوف اللہ تعالی معرفت دے مطابق پیدا ہے جتنا کسے نو مالک معرفت ہوے گی اہ ہی اس مالک دا خوف گا یعنی گی پچھاڑ ڈر ہوے گا بے خوفی غفلت بے معرفتی تو پیدا ہوں دی جنہ کوئی اللہ تعالیٰ تو غافل ہوے گا ان دی پچھان انو جنی نہیں ہونی نا انہ ایک بے خوف ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے جن نے ولی ہوئے لے اس سے خوف تو بڑھے نہ خوف نہ نو اس مقام تے لے جاندا ہے جس مقام دے اوتے اللہ تبارک و تعالہ محبت عشق جا بنتا ہے کوئی نبی کوئی ولی خوف تو خالی نہیں ہوں اللہ وحدہ لا شریک جلا مج دہل لا محدود ذات کوئی ان حد نہیں تے ان دی بے نیازی تے پرواہی کوئی حد نہیں جب ان کی بے دی تے اس دی ذات دی کوئی حد نہیں تو اس کنوں تک کو نہیں پہنچ سکتا وہ احاطہ کو کنی کر سکتا لا تدری کوحل اب آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی سید الیا صلی اللہ تعالی وسلم وچ آخری مقام ہے بلکہ اللہ تعالی دی مخلوق آپ کا ہی آخری مقام ہے آپ دے دا دا کوئی آئی کنی کو اس دے باوجود اللہ تبارک و تالا دی پہنچ مارفنا کا حق کا, کا او بھی فرما اٹھے اللہ اصا تیری مارفت دا جیویں حق ان پچھانے تو تسا کون آ سید لمبے آک بھی میں کرنا لَا اُحْسِي سَنَا أَنْ عَلَيْكَ انتا کما سنائت على نفسِكَ سونے ربا رب جی میں تُو ہیں اسی طرح ہی ہے اُسے ترہی ہے جی میں تُو اپنی صفحہ سنا کیتی ہے اَسَا تیری سنا شمار نہیں کر سکے بھئی سنا کما حق کو اتاں ہوئے جدو حقیقت نہ پتا ہوئے جدی حقیقت کھولی نہیں سکتی اس کی تعریف جا کے بندہ کرے مکمل تا کر کے اللہ دے حبیب فرما دے نے قیامت والے دن اللہ تعالی میرے تے اپنی حمدہ کھولے گا جہیا دنیا چ میرے تے نہیں سن کھولیاں یعنی اللہ دے پاک محبوب بھی اس پاک ذات دی تعلق اخیر نو نہیں پڑ سکے تے نہ انہوں کوئی اخیر ہے سجڑوں جڑی لا محدود ذات مطلق بے حد بے حد متلک دا خوف کیونیں نکلے دلی چویں بندہ اس بےخوف کر کے کوئی نبی ولی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسے مقام تے پہنچے تو ہن سمجھڑ خوف کوئی نہیں نو جننا مقامات دے اندر ترقی کرن گے خوف اللہ تعالی دا ہور وددا جائے گا یہ ہر نبی تے وی فرض ہے ہر ولی تے وی فرض ہے ہر تکبیر اللہ اکبر بولو سبہ نل وقت تھوڑا میں تین تین چار چار گھنٹے بول لینا ہونا صرف مختصر وقت گلہ جہیا کرنے والی قیمتی تمبی ہاتھ بھی کوڑ بھی نہیں مارنے کرنا بھی سارا کوئی سچ بیانے انشاء ان شاء اللہ سر بھی گانے والی نہیں لا کنجری کے گانے دی سر نبی پاک سرکار کی نات حرام ہے بلکہ حضرت اویس کرنی دے آستانے تے دے بیٹھے ہاں اس او گل سنو گے تے حیرت گم ہو جی کہ اللہ تعالیٰ کی مرد بنایا یہ آستانے شریف تے آن کے گل سمجھ جا کہ پاک نبی سرور دی شریعت متاہرا خاجہ ویس کرنی دربار تو کس در... درجے دا سبق اس شریعت دا اللہ تعالی دے خوف دا بیان کرا تے خاجہ ویس کرنی دے حوالے دے بتی دند کو نہیں کٹا مائنج بک کو نہیں مارنی نہ میں کوڑ مارنا اللہ لات ہونے فضل و کرم نہ یہ جا جوڑی جی حضرت نے بتی دندے سن سوٹا مار کے محڑ نہیں مارنا اس واسطے دی اخترا ہے جدو خود سمبے آ حبیب خدا دا دند مبارک پورا نہیں ٹوٹیا وہ توڑ دا توجہ نہیں نا فرمائی ہو سکتا ہے تنو سکیل گزرے لیکن میں کیونکہ گل تحقیق والی حق سچ آئی کرتا ہوں ہاں میں سنے سنا سے نہیں بیان کرتا ہوں نہ شیئہ دی اختراع چھوٹ بیان کرنا ہوں نہ میں اے آخنا کہ جن آدے جے سرکار دلائے آدھے جے میں حیران ہوں کئی محفلوں چکسر دے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور ماہا کہا یار کڑمیوں میں نظمہ نہیں لگ دی سارے سرکار دے صدیوں دے مرجوتیاں کون لے جاندے اب کہیے سے واسطے صدین دے نے بھی توجوتیاں لے جا توجہ نہیں نے فرمای معلوم ہویا ایمیں شہرانہ بکہ ہور نے حقیقت ہور اندی قسم خدا دی کر کے آنا جنہوں سرکار بلالین واپس جان جو گا نہیں رہن ہاں سادھ سکار سد موڑو واپس جان جوگا رہ جاوے یا جتیا جو جوگا رہ جاوے سخیر سلطان بہو فرمند عشق گل اول اقل تو دور ہٹاوے اازی چھوڑ کساں ای جم جم کازی چھوڑے کز جدوںشق تما چار لاوک متی بہو بہ فرمدا عشق دی گل اول जेड़ा यार अकल तो दूर हटावे ऊ का काजी छोड़ कदी जाम जाँवन, जाम काजी छोड़े कजार जाव जदों इश्क तमाचा लावे ऊ लोग याने मत्ती देवर پر آشق مت نا بھاوے ہوں مڑن مہالے ان دا دالک آپ بلاوے ہوں جو لال بول سبحان اللہ لاؤ راجی بولو سبحان اللہ اور سدکے جا سجنا سچے سچے مسلے سن حقیقت دا بیان سن اللہ وحدہ لا شریک مولا دی کر سو میں تینوں راضی نہیں کرنا تسی راضی ہو بھی جاو تا میرا کک فائدہ نہیں ناراض ہوت نو راضی کرنا اس کے خطاب کرنا ہوں وہی ناراض ہوے پکا نہیں بچنا وہ راضی ہو جاوے بیڑا پار ہو جان ہوں سدکے جا توجہ فرما اللہ واہ ڈلا شریک مولا دے عذاب دا خوف ہر ولی تے فرضی ہر نبی تے فرضی جس دے لچوں خوف ختم ہو جاوے گا ایمانوں فارغ ہو جاوے گا کافر مطلق بان جاندہی بندہ جڑا, ایمان جڑا اللہ دے خوف تو خالی خالیسی ناجدہ ہو جاوے اللہ وحد اولا شریک مولا ارشاد فرماندہ اللہ عذاب رب کا کانا اللہ ہے بے شک تیرے رب دا عذاب اجدا ہے حق بنتا تو ڈریا جاوے تیرے رب کا الاب ان ہے کہ حق بنتا ہے اس تو ڈریا جاوے اس آیت مبارک دے تحت تمام تفصیلان لکھا فقیر دے کو چالی تفصیل عربی فارسی دے اندر موجود نے وہاں لکھا ہوا بہ د شریق مولا فرما ہے کہ ہر نبی دا حق بنتا ہے ہر ولی دا حق بنتا ہے کہ ڈردا رہے وہ فرشتے بھی رب سونے دے اللہ دے عذاب تو ڈرتے رہتے رہے جہے پاک نے فرشتے جنہ کو گنا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 پچھ کے وے قسم خدا کے اللہ سدکے جاواں رب واہدہ شریک مولا سونے دا خوف دے سینے مبارک اندر انج سی کے خوف ہر شاید دنیا دی بھول گئی سی دنیا دا خیال ختم ہو گیا وے کپڑے پکڑے دا خیال ختم ہو گیا وے رب دی بے نیا دا خوف جو ویس کرنی غالب ہویا ہے جی انہ حضرت ویس کرنی ان حالت بنا کہ بندے نو نو دنیا پاگل اندر پا بیٹھے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دیا خبر پاک نبی د جہ دیا خبر سونے نبی دیا حضرت عمر ورگے نو فرمایا عمری ایک اویس جے ماں اسک سلوک کردا جے یمن دندر ماں تو سراؤں کا کوئی بھی نہیں وہ اویس اویس جدو آ رہے محمد نے سلام آخیا جے اپنے واسطے بخشش دی دعا کراوے جی اس مقام دا بندہ اس مقام کا نبی فرمائے پر سد کے جا دا خوف کا ہجی ڈر دلم سی جب حضرت سید نہ عمر بن خطاب سرکار نے وہ سد آ پوچھے فرمایا کوئی بندہ ہے جڑا وہ اسے ہوئے جاندا ہوزرتاہ آپ لے تو حضرت کر دے میں فرما میں بیٹھا میرے پاک عمر بن خطاب فرما دے میں نبی پاک سرکار تو سنیا ہے اوہ ایس خیر اتا بہین ملے اوہ ملے تے اندھے کھڑ دی دعا کر آوے آجے سہ میرے آس تے دی دعا کر عمر پہ اکھرے نہیں میرے آس تے دی دعا کر میرے پاک او ایس عرض کر دینے کیا میرے ورگاو وادے واسطے دعا کرے بخشش دی حق حقا بنتا ہے میر نبی میرے واسطے تسا دعا منگو حضرت میرے دعا منگ آخر اویس بخشش دی دعا منگتے نہیں توجہ فرما ہوں حضرت کرنی رضی اللہ ہو سرکار آپ دا خوف دال امبیک حضرت عمر بن خطاب دعا معافی دعا کراس معلوم ہوا مقام عمر جیسا ہوگا بھی ڈردا رہتا رب تو معافی منگتا رہا ہے مقام اویس نہ ہوے تھی اللہ در تو معافی منگتا رہتا ہے توجہ نہ لے بول سبحان اللہ کیوں بھئی عمر بن خطاب دے نال دا گو ساڑے وی کچھ آیا بھئی بول بولو, بولو تو وہ ایس کرنی دا کوئی ہے انہ دے نال دا اچھا او پہ انہا نواندے نے تو نبی پاک بھی پہ فرماندے نے بخشش دی دعا کرایا جے جی شالہ رب مغفرت دا مانے پردے پانا رب تے پردے چپا توجہ نہیں فرمائی امر نئے نے نبی پاک کہ نو آکھیا جے دعا منگ رب <صحان> سگوں کی کر کرتے تو تسان دعا منگو رب میریاں کیتیاں تے پردے ہاں نہیں آخ آشک لوگ ہیں منو حضرت ویس دی تمام سیت دیا کتابوں کوئی مائی دلال والے لفظ کٹ واوے جکاں اج اصا مارنے اسا آشک لوگ ہیں اسا آشک ہے کوئی آرایا رات قبر کا دی کالی کوئی کچھ پیا آخد کوئی کچھ پیا آخد ہاں جی یہ ڈر تو جنا چھڑائی یہ ڈر رب ہر شاہ تو ڈریا کھڑائی وہ رب تو ڈرن والا سی ساری کہنا تو بے خوف ہو گیا سر سپ دا ڈر وکھرا ٹھو دا ڈر وکھرا سپاہی کا دا ڈر وکرا تھندار کا ڈر وکرا سری سپاہی ویک لائیے ڈر رب کا کدیا پیڈر دس تو پیڈر قسم خدا دی کر کے اللہ جنا رب سونے دا ڈر وسا جی ہر ڈر تو دل ساف چکر آئی رب دے خوف دے اندر یاد ہو جاتے फिर अपन फिकर भुल जाइ उन्होंटे कोई मारे कोई गाल कड़े कोई कुछ करे एक यार देौफ के फिक्र बैठे हों अपना ख्याल ही मुक् जाते बल्कि मौजूद अपनी तकलीफ पहुंचाने वाले उल्टा रंग छड़े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 کئی کئی دن بچ بیٹھے نے کپڑا ہے کوئی نہیں نبی پاک نے بھی دسیا سی کپڑے ہوں کوئی نہیں گھر چیٹا ننگا کپڑے کیوں کوئی نہیں اللہ سونے دے نام سے جدوں کوئی سوال کرتا سی وہ خالی مولنا گوارا نہیں کرنا دس ایک شخص کرنی پوچھتا ہے فاصبا تھا سو کس سال چھٹیا آپ فرما نے احمد اللہ جلا رب دی حمد تعریف کر کے اٹھاو زمان کیمان کا سنا کی حال دا تیرے نال آپ فرما نے کی حال ہو ہو ہو ہو اس بندے دا کی پوچھنے کی وقت گزرتا جیڑا شام تے سوچ رہ سو نہیں ہونی سو ہوے ہو ہو ہو سوچ رہا شام نہیں ہونی امید محدود رکھ دے فرمایا تھا مبشر بل جنت مشرون بنارے شام سو ہو ڈر چرا جڑا بندہ جڑا اس خوف راد کوئی پتہ نہیں جہنم جانا کہ جنت جانا جہنم حضرت وہ لیں کوئی خبر نہیں مرنا وا کہے پاس جانے ہاتھوں بخشش کی دعا امت واسطے کراوے اللہ دی گلبا جو دل پہ آوے او ایسا کہ خبر نہیں آپ جنت جانے کے دولت جانے بول بول بول بول سبحان اللہ ہاں سے گلہ ہوں سان کو لگن گیا نا جی اصل تو مڑ جنتی پکی با ہاں جنتی پکی اللہ سونے ہاں جی جناب دودی ہا لگنی کوئی نی جدو قوم دے دل چ اے ہوئی خیال آیا نا کسم خدا دی کر کے نہ گٹر ہی بن گئے ہوئے ہوئے کتوں بندہ لب لیا uh yeah. قسم خدا دی دیجا محکم دین سیرانی گل سنا وا بول بول بولو سبحان اللہ, اللہ اللہ دا فقیر مرد میرے کبلا عالم چشتیاں شریف والے دا قریبی رشتہ دار سی پور تو پنا خنگا شریف دربار آپ دا عالم کیر سی توجہ جنگلے پھردے رہتے سن تھانے ٹور سیران آپ سیر اس واسطے نہیں سڑ کرتے سیر کرنے شیتانہ سیر اللہ واہ لری بندے اس واسطے سیر نہیں کرتے وہ سیر کرتے ہیں تاکہ تھان تھان تے سجدے کریے رب سونے کا کوئی بخشیا بندہ مل جائے بات سا بھی گل بن جائے خوح ہوں سن ٹنڈا والے اس جٹ کے خوڑے نے آپ سرکار پرچے کے بہ کے پانی پیو لگے نہیں پانچے دہ پانی پیو لگے جٹ نسا لگے وی میرا پانی پیا خراب کر دے جٹ بھی کوئی پورا دنوں کی بلا سی انہیں سوٹا چکیا تو سرکار خاجا محکم دن سیرانی سر مبارک ماریا خون اتریا خون سر مبارک دو اتر سرکار دس مبارک نے خون مبارک جب پھیلیا وے کڑتا مبارک سرکار لال ویخیا آپ نے نگاہ چکی جٹ نتب بلا کے اڈا چڈیا جٹ نتب بلا کے اڈا چڈیا आपके गुलाम पुछते नेटा मार के सिर पाल आवे तू उल्टा कुत बड़ा के उड़ा छरमा ने मैं अपने कपड़े रंगे वेखे ने मैं क्या उन्हें मैनू रंगे आवे मैं इनू रंग छोड़ ला व بول گل کر سجنا سی کوئی نام مننے تے اگ لگے یا ٹھانے یا اپ نپی کڑی ہوئی تو میں مینو تے اپنا خیال ایک نہیں کہ میں الٹا اور سر پیا پڑ دے سرکار نگاہ فرما کے کتب بنا دے توجو نہیں دراقا سبھال اللہ جی اللہ سجڑا سد کے جا خاجا اس کرنی اللہ خوف فلے ہر ولی اللہ خوف فلے اللہ آپ پہ فرما نہیں کوئی پتا نہیں مبشر بالجننت او مبشر بالنار ماں سمجھے میں کوئی جناب جی تیرا 14 تقریرا کتاب چکی بیٹھا ہوواں گا سزار العالم نبلا امام شمس الدین زہبی رحمتہ اللہ علیہ محدث کی کتاب ہاں جی سکہ محدث کائنات دے اندر نقاد محدث گزرے نے اپ سرکار ویس دے حال او کرنی پاک دے حالات لکھ دے نے آپ سرکار اگے فرماندے نے حضرت عیس فرمایا ان الموت ورک راہ لم یترک مومین فرح حضرت فرما دے نے اس بندے فرمایا موت دی یاد موت دی یاد مومن دے واسطے خوشی چڈی نہیں اللہ. کون فرما رہے ہیں بول بول بول بولو واہ بس ہونا ای نبی سلام کے دے توجہ نال بول سب سرکار پہ کہ موت نے آلہ. یار خوشی چی اچھا سان بھی آنی, آلہ. آلہ. آنی؟ آلہ. نی? نی نی. آج دی جدید برادری سکول والی تو کوشش ہو جی موت ختم ہو جائے گی اللہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے نا اوپن یعنی ننگی یونیورسٹی اس ننگی یونیورسٹی دے اندر کتاب بی اے بیمریات اس لکھا ان کریب کوشش ہو رہی ہے موت ختم ہو جائے گی ہاں جی بادشاہ بڑی تیڑی دنیا ہے اج زلزلہ پروف عمارتیں بنائیں گے جو ہل نہ سکیں واہ واہ واہ واہ واہ بھی سانستا ہونا ہے مرن لگا تھا سا من بیٹھا تھا بہت اکا دلدے تی لاکھ بندہ ویگ کے تو موڑ بھی جے کچھ نہیں ہوگا نبڑ لے تی لاک بندہ کشمیر دے زلزلے ختم ہوتے خود گیا تقریر آستے لاشا کتے پی خانے نے دفنا والا کوئی نہیں اللہ تعالی یونیورسٹیاں زمین اتاریاں نے یونیورسٹیاں جنہ روشنی سی علم سی شعور سی فرشتے تھلے پر دے سن وہ فرشتہ پر کھچ لائے نے سور تھلے ٹور گئے نے ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ چھت زمین دے برابر چیک کی چھتاں ہاں جی اور سجنا کامیڈی مومن بنی جو مس نہیں ہوئے ہاں جی الٹا پہ آلودلہ پروف عمارتیں بنائیں گے محفوظ ہو جائیں گے ہمیں چیلنج ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کافر میں ہر کے کام عز حق بدی نست متلق باخ فری دتار فرماؤں جڑا رب عذاب تو بے خوف ہو جاوے اللہ سونے د خوف ختم کر پوے وہ کافر مت نہیں کے مومن را مومن ہوا دل چ اللہ دا خوف ضرور ہوئی آلہ ہاں جی اصل آن جی آنے یار ڈر گل چکرے نا ڈرم دی مول بھی تو ڈرائی جرئی ج کوئی پیار والی گل تو سنائی کوئی وہ کرنی جا بھی ملے آئے نا تے حضرت UAS نے ڈر والی گل سنائی اور سو اگلے کی پا فرما دے نے فرمایا ب... کی پوچھنا بےلی ہو موت مومن دی خوشی چھڈی پاک ہسنا کھیڈنا کوئی نہیں فرمایا وا احو بے حقوق کلا ہے لمیت رک لہو فیما لہی فم والا <دَحَبًا> اس بندے کو فرمایا کی پوچھنا وہ فرما نے اس بندے نو فرمایا نو کی پوچھنا اللہ دے حقوق اللہ تعالی دے بڑا حق سر جو آئے نے نہ چاندی چھڈی نہ سونا چھڈیا ہر شہ مولا دے دی शाम हर शह खाली कर अर्ज करते मौला मैं अपने वालों जो कुछ हो सकता सी कर बैठा व सोने आ, जे कोई हूं आंढ गवां तेरी मखलूक अंदर भुखा प्यासा मर जाए वैसू ना फड़ी वैसू पक्कल ना करी معافی بھی منگتے سن فرمایا وا اک مہو لے بلحک لمیا لہو سدی کا فرمایا ہو ہاک آن کی برکت ہاک آکھن کی وجہ کوئی یار رہا ہی نہیں سوجو لال بول سبان اللہ ساڈا ایک دم سجنک دم ویری اساں ایک دے مارے مردوں پچھے جنم گوایا گوایا پیچھے اساں جنم گوایا چور بنے در درد دا او قدر کی جل جڑے محرم نہی سردے کیوں دھکے وہ کھاون بہو جڑے طالب سچے درد درسے آئے مومن دی شان ایک کہ ہر ویلے موت قبر حشر رہے گا خوشیاں مک جان گیا غم سینے تے رہے گا توجہ نہیں فرمائی ہاں دوسرا دسیا دوسرا ویس کرنی دس کہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں کوئی خبر نہیں ہوں آپ مت کسے پاس پکا فیصلہ کر پوے جنتی آخ بوے یا دوزخی آخ میں خبردار کوئی پتہ نہیں فیصلہ پرور دگور ہاتھوں نہیں ہو فرمائی ہاں ہاں دوزخیا اصگر سانو دوزیا نے ساڑنا کی اصل عشق دیا اگ سڑے ہوئے ہاں ہاں جی صدکے جاواں صدکے سبحان اللہ جنہ سننا ہووے اوویں داوے کردے نے تے جنہ بچنا ہووے اوویں ڈردا ہی رہندے نے توجہ نہیں فرمائی اپنے پیر دی چنگی لگ رہی نے کائی نہ بولو بولو بولو سبحان اللہ لگ دی لگدی پئی نے ہا کیوں کہ سانو پیران دیاں کراماتاں تے چنگیاں لگ ہیں لیکن پیران دی سیرت پیران دا کردار پیران دی زندگی دا عمل پیران ملفوظات مبارک گل چنگیا لگتی مڑ جب وہ گل آئے نا موڑا آنے یار چھو اے ہوں پرانے دور دیاں گلیں نے نوا دور ہے ترقی کا دور ہے ہون موڑ سے موڑو زمانہ ہی کوئی نہ رہا ہے اچھا مانا بندے والا کوئی نہیں پر بھائی کیوں بھائی ہوں ڈنگر والا جہان ہے جدیا والا ہے ہاں ہاں سچ کہہ گیا کلندر اکبال لاہوری اکبال فرماندہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مکانات بہتر ہے کہ بے چارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات توجہ لال بول سبحان اللہ اقبال فرمانا ہے محکوم کو اللہ کرام اللہ سو یہ بنی اسرائیل ہلاکت دے ایام جدو آئے سن حدیث پا کے چاہتا ہے ان بنی اسرائیل لما ہالا قصو۔ فرمایا جدو بنی اسرائیل برباد ہوئے سن نا یہود و نصارہ انہا دے مقرر وائدو انہا دے ملا کسے ہاں رہ گئے سن کسے ہاں سے نہ دین دا حکم بیان کر سن نہ کوئی واقع دے وچو نتیجہ کر دے سن ہاں جی بدور گاندی صیرت کردار بھول کے مہد کرام سن محکوم کو پیروں کی کرامات ہاتھ کا سودا بندائے آزاد خود کر موت توجہ نہیں فر بھائی ذرا جی دیا بولو سبحان اللہ ہاں وہ سجڑا فقیر جہا بندہ اللہ دا محکوم ہوگریزوں کے فلانے کی سناوی نا تو فلانے دی سناوی آ جڑا جا نا آزاد بندہ اس کرنی بنتا حضرت ویس کرنی جدو حضرت فاروق کے آدم تو مدینہ شریف چیز عزت لئی حضرت عمر پوچھ دینے کدھر جانے آپ فرمان نے کوفے وال چلیاں وہاں یمن چھڑ کوفے ہلٹور چلیاں وہاں آپ سرکار فرمان دینے عمر فرمایا اوٹھون دے حاکم نو میں لکھ دے وہاں ویس پہ آن دائی خیال رکھی اللہ دا آزاد بندہ حضرت عمر نو جواب عمر جی میں پچھا رہنا پسند کرنا وا میں اگا کے حاکم دے دل مشہور ہونا نہیں چاہتا میں ہوئی گمنامی چاہنا وا مہربانی فرماؤ کسے حاکم نہ آکو میں سدکے جاؤں قسم خدا دی. اج دا پیر اج دا پیر آج دا مولی ہاں ہمیشہ کوشش ہایو میں بن جا ہوں تو بلکہ سن آپ بھی کلوندے سن ہوں بخت والیاں نال ری کھلار چھڑیاں نے کئی کھلوتیاں ہو بھی گئی نے جنیاں کھلوتیاں سن ساریاں ہو گئی نے خلو... رن... اللہ اللہ سونے دی قسم کر کے افسوس افسوس کلندر اقبال سچ کہردے ٹھوکر مار کے آخ دے سن اٹھ اللہ دے حکم لان تو مردہ اٹھ مجاور رہے پائے خان کا مرے مجھا اور بیٹھے یا گور کان بیٹھے اسل ہی کوئی نی آ جڑی توجہ نہیں فرمائی جیندیاں بول گلے سچے دی گل, گل ہو ایک سبق یہ نے کہ اللہ تعالی دے حقوق میرے تھے جو پے نے حالانکہ ہے ایک ماں ہی سی ایک ماں تو فرمایا حقوق جو رب دے پے نے سونا چاندی بچے ہی کہانی کہا نہیں کہ کو نہیں خالی بیٹھا کیونکہ بزرگ فرماندے نے چھانی پانی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 سانبھی جگہ بنے سے دے کوئی نہ آ ایک سبق یہ دلہ تعالی دے حقوق میرے تھے جو پی نے نا حالانکہ ہے ایک ماں ہی سی ایک ماں تو فرمایا حقوق جو رب دے نے تو سونا چاندی بچے ہی کہانی کہ کو نہیں خالی بیٹھا کیونکہ بزرگ فرما نے چھاننی ویچ پانی تے درویش دے ہاتھ چھ مال نکھلوندے تو وہ جنیے فرمائی جا شایخ سادی شرادی فرمائی ہاں ہاں ہا ہا ہا ہا وہ تے جیڑے تھا نا وہ عیسائیاں دے راہب وہ چکیاں پاک تو وکرے بیکے نا باہر درویش بنے رہے نا تے اندر دنیا ساں بھی رکھنی تے حضرت سلم مسلمان فارسی جل دو چار دس سال کوئی نہ آخنا گرک جائے میں بولیا فرنا رب والا کتنے توجہ نہیں فرمائی رب والا اچھا اتو فرق دس پندرہ بندے 15 نے خبر دلمان سب دنیا دنیادار ہے دین آلا رب آنا اللہ دا محبوب آل وقت آل نےڑے آئی تے چھتی پہنچ مدینے راک سبحان اللہ پھر آل آل آل حضرت تے کرنی آئے تے آن دے آئی حضرت سلمان فارسی آئے میرے پاک نبی سرور گاہ صدقہ پیش نے فرمایا میں صدقہ نہیں قبول کر بول سبحان اللہ صدقہ حرام ہے غرض دے سجنا سدکے جاوا وہ ایس کرنی پاک نے فرمایا ہو دس مومن اللہ سونے دے حق پورے کردا رہے گا مال رہے گا نہیں دتی جاوے گا ونڈی جاوے گا رشتے داران دے حق رشتے داروں دے حق غریب مسکینا ہاں اپنے حق دے کے درویشان دے آلمان دے ہر کسے دے جو جو حقوق بنے دے مال صرف کی جاوے گا اور آخری نسیحت قدرت ہوا اسکرنی پاک جیڑی تھے فرمائی کہ جڑا بندہ اللہ دا بن جاوے گا کا کھے گا یار نہیں رہن گے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 وہ پھر کر کے جا بندہ کو دین والے پاسے آ جائے نہ پیلی جنگ ہو پتہ نہیں مولبی لگا ہے کہ نہیں یہ بہتا جیڑا دنیا دین ترین ہم نے میرے نبی پاک نے تو فرمایا فرمایا سخت ترین فتنہ میری امت عورتوں میں سخت ترین یہاں منہ کی فتنا فرما میں ہو فتنا ویخ میں آج رن دے فتنے والی ساری دنیا مری پی ٹی سارے پاس بسان سے ہر پاس رن نہیں پی پیش ہوں نہیں بلا حضرت ہوئے اس سے دسیا حقوق اللہ دے پورے کرد رب شریک شریق حق پورے کر یار بیلی ہے اسے کوئی نہیں رہے معلوم ہو جا رب دا بندہ بن جاوے گا سنگی دور ہو جان گے پر ایک سنگی جو بنے گا پھر مدینہ دا تاجدار سلامہ پکل وہ کوئی جانے نہ جانے نہ جانے ایک مدینے والا جانے جن سونے نے جدو جان لے اوے کوئی نہ جانے قسمانوں کھا قسم خدا دی کر کے لاو پر سجنا غرضے اللہ وحدہ لا شریک مولا دا خوفی اصل ولایت دی بنیاد ائی اللہ سونا قران فرما دے اندر فرماندا ہے کوئی انی اخاف ان عصیت ربی الا یوم العظیم اللہ فرمان دا حبیب فرما دے بے شک میں ڈرنا عذاب تو اگر میں اللہ کی نا فرمانی کران گا اے قرآن نبی پاک حکم ہو رہا محبوبہ تو فرما دے اگر میں اللہ دی نہ فرمانی کران گا تو اللہ دے دزاب تو میں ڈرنا کی مطلب معصوم نبی دستا دا دا تیری میری معصومیت دی مہر کنے لائی توجہ نہیں فرمائی نے تین گاٹا باہر بیٹھے ہاں اللہ دا عذاب جو آیا کڑمے ایڈے بن گئے الٹا کئی آخری پہن رحم کئی آندے نے شہادت جی شہید ہو گئے میں شہید ہو گیا کہ ہاں میں کہ جی میں دعا کرا تنہوں بھی چھتی شہید کرے. افسوس اللہ تعالی نال مزاق کنجا الٹا پہ کھینگی ہے شہادت ہوٹلوں کے ان مکان رن نگیا مرد نگے ان لاشا نکلیاں اخیدا کی پیا ہے؟ اچھا یعنی شہادتیں بھی ملتی ہوں دی. بھائی مان درس مکالا ملدی بےغیر کردی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 ہاں نہیں بندہ لگن دبا بہشتی ہال بہشتی ہاں وہ لگی لائن بہشتی بہشتی قسم خدا دی لگیا تو یہودیاں کو بے خوف بےمان بن بیٹھے میرے کو وقت کوئی نہیں الہی دے بیان دے میریا کشت پیان بیان کرا حدیث تے تین بیسیوں حدیث میں سنا چھڈا ایک حدیث آخر تین نبی پاک بھی دی سنا دینا سنا چھوڑا بولو چا سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ اللہ وسلم حضرت حا بن جمان صحابی رسول دے روایت کر دے دے آقا آمدار نے فرمایا ہو لتا مر بل معروف کرے او لو شکن اللہ تالا یا بل فا, فالا تدع, فالا تدع, غبنہو, تدعنہو, فلا تدع فلا تدع هو ونحو یہ فلا تدعنه فلا يستجاب لكم میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو, فرمایا نیکی ڈال ضرور آکھیا جے برائی توں ضرور روکیا جے یا پھر نیڑے وے اللہ تداب فسا لو ساروں اداب فسا لوے تو جو فرما اداب فسا لوے پھر تسان دعا منگو اللہ قبول نہ کرے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 دی وجہ لا آئے گا اس عذاب واسطے جنیا بھی اللہ قبول نہیں گا اور میرے تاک فرمان برحکو توجہ, توجہ. مال اللہ, مال اللہ. اج نیکی دا آکھن سے بدی تروکن ہے سچی بولیا نے بلکہ مینو آخر دےودی تعلیم دکول کے نی بائی برائی نی پڑھائی جی ہاں مسلم میں مثال دینا موٹی شی اسلام دی نی ہے کہ عورتیں پردے چ بان کر نفی بوتے کنہ گھر بان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 नेकी बन गया जुर्म अपने वास्ते जुर्म अपने वास्ते सही पा तो जो सही जुर्म पे सांज करके इमान जो कोई बुराई तो रोकने की गल करे ना वो दुआई खुदा इंज लगता है जिमें बच्छे कट्टे खोल लैने हां मुड़ खोरू पट पट वेखे पै پیامان دسو یار چو چو اس گل تسا آپ اندازہ لگاؤ سڈا نفس اس لیے کن مروڑی پیا پٹتا ہے پٹ لیا کہ نہیں میری تقریر تسند آ رہی ہے کہ کئی نہ سچی بولیا نے مسجد بیٹھا اللہ دے ولی دربار سے جہا ادرو پہ پیا کھانا ہے وہ چپ کی پوے سجڑا نیکی برائی کفار دی اطاعت کفار دی اسلام کفر ہے اللہ تعالی فرمان ہے ایمان والو یہود و نژارا کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو تمہیں کافر کر دیں گے ایمان کے بعد یا یو الذین امن ان تو فریقم من الذین یا ادو کم بادان کم کا ایمان والے یہود نصارہ کے کسی فریق کی بات مانو گے اتات کرو گے فرما برداری کرو گے تو تمہیں ایمان کے بعد واپس کافر کر دیں گے یہ قرآن سچا بولو بولو بولو سچا چلو ہوں اے جی سچا ہے تھے ایک ساتھ تو ایک سچ تسا بھی بول لو کی کہ اساں اصا نصارہ دے دچھے چل رہے ہوں انہاں دے حکم تل چلنے ہوں یا اللہ رسول دے سچی بولے تھکت کھنڈے حکم پہ تسا کھلے حکومت کے پیچھے چلنا پہ نہیں چل رہے ہیں تو حکومت ہو گئی انہاں دے پیچھے تو آپ ہو گئے لگ نہ جی کسی پاس لگ جائے فندار ڈی ایس پی ایس پی نا سچی بولیا نے ہر کسے دی آس ہونی ہے میں اگلے دن بس شجا باد تکلیر کر کے آ رہا آیا سامنے بیٹھا حافظ قرآن مونج کٹی چی مین ہاف سات پشتہ بخشوا کے جنت جاوے گا میں کہ وہ مر رہے ہاف آپ جائے گا تو پچھلے بھی جان گے تو جی ہافے لما پیا ہویا تو موڑ پو جیڑا حافظ جنت جاوے گا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 یہ رات ہوش نہ دن ہوش مولا میرے بےزت کرتا رہا ہے فرما قرآن عرض کرے گا مولا میں چاہنا یہ مینو دے اللہ فرماوے گا جا جو کچھ کرنا چاہنا کار قرآن وہ متھے دے والوں تو فڑے گا جنڈیاں تو گسیٹ کے جہنم سٹے گا پتر تے جہنم پہ جانا ہے پچھلی برادری دا توجہ نہیں فرمائی وہ چکی بیٹھا میں آخر پتر قوم گھاٹے گاٹیا قوم کے نقصان آ دینسان آ جا چھڑ بجی ملا چڑ پی مینو صاحب حلال نہیں کما چاہیے اچھا نوکری لگانگے گے ہلال کھا گے میں آر اچھا دس تو سی سپاہی ہلال پیا کھندار ہے ڈی ایس پی ہلال کوج ہلال کھیڑے ہلال کھانے نے تر دس تی ایک دا نام لے حلال والے دا پھر بھی آکھاں گا, چلو چنگے پیر کرنا زالے مان نکمے لٹو کٹو سڈے پھر بیٹھے دے کفر لگے بیٹھے نے ادھر کسم خدا دی اس حکومت کا ملازم ایک روپیہ وی رشوت نہ لوے دے یہو جی محکمے ہیں جنہیں کیونکہ اتنے قرآن دا قانون نہیں کفر قانون ہے جتنے فیصلہ قرآن دے مطابق نہ نوکری حرام ہے لاہور آخ لگے یار ڈر ڈردی تیرے کویا سنیا سخت بڑا بیٹھے گل شروع ہو گئی میں پتر ہوئے تھوڑیا نوکریاں بھی حرام آئی نے پسیو سمجھا جائے تھا حرام پکھانے تھا آکھ کے میں میں کہا ایک بندہ بڑا ایمان آڑا ہے کدھی کسے دیا پائی پیسہ اس نہیں لیا لیکن وہ کسے دکان دار دے کھوڑ جا ملازم کھلو دا ہے اس دکان دار نے کنڈا وٹا کھوٹا رکھیا ہویا ہے اے ایمان آڑا بندہ جدو اس دکان دار دے کھوڑ ملازم کھلوے گا تے اس کھوٹے کنڈے وٹے دے نار سودہ تو لے گا ایمان क्यों बई सची बोलिया जे उन्हें कोई पाई पैसा कि नहीं खाना सिर्फ और सिर्फ खोटे कंे वटे के नाम सौदा देना है ईमान वाला रहेगाफरदा कानून निदाम यह कंडा वटा खोटा या खर है या खरा है اللہ فرمانا ملم یا حکمان زل اللہ فولہ کو فرون جو قرآن کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں ہوں میں پوچھنا کہ بندہ ایماندار سی حاجی سنا سی وچ گیا ہے تے قانون کھوٹے دال فیصلہ پیا کر اسے ایمانوں پیا فارغ ہوتا ہے بہویں ایک روپیہ ہی کسی مرجم نہ لگے توجہ نہیں فرمائی اگر کنڈا جس کنڈے نال عمر بن خطاب سے مولا علی سو لیا وہ اللہ دا قرآن ہے دا نظام ادھر تمجو نا سمجھ نہیں آئی گل بھی کر کے ایمان دسو ایماندار تو ایماندار ایمان بندہ زلم کے قانون جا ڈگتا ہے میری گل سمجھا نے ملازم لگا مجرم دے کول جرم دا پولیس کول کہڑا طریقہ ہے تشدد کی طریقہ کوٹ مار نہ अच्छा तो तू स बंदा है कुटमाराण पांच पांच ना दिता जाए नहों खिच लै जा जिन्हें ने भी जुलम आंदा, यार मन ही लवाना जान छुट्टेगा जेल च ही बमना है ना इस जुलम को जान छुड़ा लवाना करके जेलांच पचत्तर फीसद बेगुनाह पैने جرم دار باہر نے ڈاکو باہر نے تھنڈار نو پیسہ لگدا ہے اوندا صرف پرچا چلنا ہے قللی اس قللی دبنیے اوتے تک نا کسی قسم سننی ہے نا کسی گواہ ویکھنے نے او پرچا ہی پے پر چلنا ہے تے او اندر پے ہوندا ہے او بے گناہ 75% بھائی ایمان نال دا سنو ایڈا ظلم نبی دی امت تے دلیل کر کے منا لینا سو سو جرم دینا میرے پی میں سا نہیں میں آ سوٹا پھراگا پھر ویخا گا سو جرم کہ نہیں منتا اور لاکھ لانت اس نظام ترا من سجنا نظام بھی قرآن گئی توجہ نال نظام صرف ایک کا جس کو قرآن کہتے ہیں میرا توجہ سبحان ملنا... اللہ اس واسطے تو ہوں یہ حکومت شامل ہون پیچھے مردے پے ہیں جنوں بھی بیکھو موڑ بھی بیکھو وہ موڑ بھی آن دینے جناب جی ساٹھی عزت کوئی نہیں معاشرے چلو بے چلاک جائیے پا میں کہا مردودہ اگا لانہ تجھ لگا کھڑا تو مگرو موڑ لگوں اگر آئیڈا بھیڑا لگا کھڑا ہے موڑ تو لگوں ایسے لگان لگان دے چکر دنیا تباہ ہوئی پیوہ سجنا غرد ارسان ٹو در ٹٹو جو بنے کفر دے نظام دے تین چیزاں سن تین چیزاں سکول ٹی وی ووٹ تین چیزاں پہ ہیں یہاں دی مخالفت نبی نال پہ دی عذاب اللہ سر جے اللہ ولی قرآن اے ہوئی خلاصہ سمجھا گئے ہیں اس کرنی دا پیغام بھی وہی جے کیوں دا خوف رکھ جی بار گاہ جانے یہ ساہ کشا کو شا سا کونی اللہ واہدہ شریق اس لیے جلال سے گزب مت سمجھا جے اللہ محلت مہلت دیں اس لیے تی ہزار تی لاکھ اوے کھچیا گیا امریکہ برطانیہ تباہ ہوے نہیں آ جڑے جنہ دے نا سڈے ملک والے جڑے انہوں پے کے بنائی بیٹھے نے تو سانو سہورے بنائی بیٹھے نے ہاں جی اللہ کرنا سولہ وار بنا کے کٹ غرق ہو گئی بارہ ہونا ہی کھڑی آئی بچنا ان جن مستفا کریم سرکار دے قانون نظام دی حمایت کرنی ہے کفر یہود و نصارہ سکول تیوی بہت جوانت تو جوٹ جانا ہے ادھروں ٹوٹے گا ادھر جڑے گا عذاب اے نو بچاوے گا باقی انو چون چون مارے گا میں ما قسمیہ پہنے میں قرآن حدیث تن چور تن پہ پی پیش کرنا اگر میں اس چیز دو تے دلائل پیش کرنا نا دلائلو نا تو میرے قلصوفیاد کشف وہ بھی بیش ہما حدیث قرآن وہ بی بیش ہما لیکن صرف پیغام تن دینا ہے اللہ تعالیٰ دے غضب دا خوف کرو اسان جدوں او ادھر واپس چلیے ہاں ایویں گند دے کیڑے بن کے نہ اس دنیا تے نا رہیے چنگے لوگ ویس کرنی ورگے سن مڑ چڈیے آج دنوں تو لگیے انہوں پرانے آن دے پیچھے آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين दांत शहीद کرنے کا وانا واقعہ من گھڑا ہے جب کہ کثیر ال علما نے اس کی تصدیق اور بیان بھی فرمایا ہے کثیر ال علما کو نہ عبارت تقریر والے بلی ہاں جی میں ا دی وضاحت صرف اتنی کر چھڑا حضرت تو بحث کرنی کیوں توڑ دے پہلی گل تے کوڑ تے جو نبی پاک دا اپنا نہیں ٹوٹیا کوئی مائی دلال ثابت کرے جو حضور سرکار سکار سامنے والا دند مبارک کٹ درا جا پیاسی مدبان بٹا دینا کوئی مائی دلال ثابت دال سابت کر سامنے والا دند ٹوٹ جائے ایب رب سونا اپنے محبوب ایڈا عیب پسند کیتا ہے نے محبوب سرکار ہوئے ہوا لگتا حقیقت کی سب کو حقیقت کیفران پتھر ہے آپ سرکار دند مبارک د تھوڑا جا تھے والا حصہ اتوں چلو اتری حدیث آیا ہے حدیث, حدیث جو کچھ آیا ہے وہ چل اتر آیا تو چل تا اتروائیے سونے رب نے کہ یہ اصول ہے موتی کی چل اترے نا چمک ود جی رب سونے اپنے حبیب دے دند مبارک موتیاں ورگے جڑے جی سن ان چھل اتروا کے نبی دے دند دے مبارکاں دی چمک بلال وائی حقیقتیں نہیں ہے میرا پیر مہر علی فرماندہ دو عبرو قوش مثال دیسا جہتوں انہوں کمیاد ہے تیری چھٹا لبا سرخ آخاں کے لال یمال چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں جارہاں تکیر جوزے تارا تحقیق، تارا اور او پکی دلیل موٹی دے وقت کو نال بولو سبحان اللہ لے چھوڑا ادھر ویخو اسلام عشق نہیں آتے عشک جو چڑھیا جو محبوب نال ہویا بندہ اپنال چکر ہے ایشیا کی اختراج उन्होंने काफर पत्थर मारे नबी पाकूस आप आपने आपू कुटना एक कमजोरी की दलील आशक काम नहीं सुनो स्याणे बंदे बैठजे जिस बंदे काविड़ चढ़े ना रन से हो तकड़ा वो मुड़ रन में कुटद जब ना रन मुरीद رن مارن جوگا نہیں آتا وہ موڑا آپ کٹد ہمانا خراب ہوگی افسوس <coughs> وَا بھولا پاک حسین سن تکڑے حسین یزید دے گل پہ آ جڑی اپنے آپ حسین اخوای ہے برادری وہ رن مرید دس دن محرم تے تمجو نا ہوالا ہوالہ مارا بند مت کوئی سمجھے کہ نی اپنی گلیں پیا کر ہے طبقات کبرا حوالہ سن لو تب ہاں جی بس ختم ہو سوال کی طرح تھا جواب جواب نہیں حضرت سن آخری حوالہ پہ پیش کرنا حضرت جی میں جنہ دا مہمان ہاں وہ بولنا تھی نہیں بول سکتے میم کیوں سدیا آدر جی میں تین تین چار چار گھنٹے بولنا تو گھنٹہ آخیا مینو سدیا جی میرا منتقریپال پور تقریر ہے میں نے دنیا پیچھے میں تاریخ